دو سو من تعلم مما به منتالو من دنیا لم يجد عرف ارفل يوم دی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے علماً علم مما ابتغا باب افتعال اس کا معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا تو فعل مجھول کا ہے لا معنی پانا حاصل کرنا عرب متا سمانجر فل الحاف کہتے ہیں خوشبو ویسے عرف عارف ہو اور بزربوں اس کا معنی پہچاننے کے ہوتے ہیں جاننے کے سمیا سے ہو عارف یا اس کا معنی ہوتے ہیں خوشبو لگانے کو چھوڑ دینا غرض العرف مصدر کے معنی ہوتے ہیں خوشبو تو یہاں بھی عرف الجنہ جنت کی خوشبو یہ ملکی آمد کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم علم جس نے علم سیکھا مما اس علم میں سے یگ طغا بھی وجب جس کو حاصل کیا جاتا ہو اللہ کی رضا کے لیے جس نے علم سیکھا ایسا علم یا اس علم میں سے ان عموم میں سے کہ جن کو حاصل کیا جاتا ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے لا نہیں سیکھا اس آدمی نے اس علم کو مگر اس لیے تاکہ حاصل کرے اس علم کے ذریعے سے من دنیا دنیا کا سامان دنیا کا سامان دنیا کے فوائد لم جد ہر فل ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا یوم قیام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے مبارکہ میں یہ شاد فرمایا ہے کہ وہ علوم کے جن کو خال سطن اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے علوم نبوی قرآن و حدیث کا حملہ جن کو خال سطن اللہ کی رضا کے لیے ہی سیکھا جاتا ہے اس میں کوئی اور مقصود مقصود و مطلوب نہیں ہوتا تو اگر کسی شخص نے ان علوم کو دنیا کی خاطر سیکھا اس لیے سیکھا تاکہ میں دنیا کا کچھ فوائد حاصل کر سکوں دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر سکوں ان علوم کے ذریعے سے اگر ان علوم کو ان مقاصد کے لیے حاصل کیا تو ایسا شخص کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سن گا جی ہاں تو اس لیے سب سے پہلے ہے نیتوں کا درست کرنا سب سے پہلے نیتوں کو درست کرنا روزانہ آپ جب کلاس میں آئیں جب کلاس جب کلاسز آپ کی اسٹارٹ ہوں جب شروع ہوں کلاسز تو آپ اس وقت سب سے پہلے اپنے نیت کو درست کرنے کی کوشش کریں اپنا ہزم کریں کہ میں نے یہ صرف اور صرف خال اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہے اور جہاں جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے آگے سے علوم کو اور ان احکامات کو دوسرے تک پہنچانا ہے قرآن کی آیات کو اس کی تفسیر کو احادیث کو, کو دوسروں تک پہنچانا ہے اس کا عزم ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہی سے دنیا کا کوئی بہتا مقصود ہو نہ ہی جا جلال جی من علم علما جس نے سیکھا علم ممّا ان علوم میں سے یبتغا تغاب ہی اللہ جن کو حاصل کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے لا اس, آدمی نے نہیں، اس آدمی نے نہیں سیکھا اس علم کو اللہ لیصیب بھی عرضا من الدنیا مگر یہ کہ حاصل کر لے اس علم کے ذریعے سے عرضا من الدنیا دنیا کا کوئی سمان لم یجد عرف الجنہ جنہ کی خشب بھی نہیں سنگے گا یوم القیامت ہے قیامت کے دن ترکیب من شرطیہ تعلم فیل ہوا زمین ذلحال عالمہ میں ہوا ضمیر ذلحال علم موصف مماں ممن جار موصولہ یب طغ فی ال مجھول بہی با جار ہو ضمیر مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہوئے یو تغ فیل مجہول کے وضح اللہ وضح مضاف لفظ اللہ مضاف عل مزاف مضاف ال مضاف مضاف مضاف مضاف مل کر نائب فائل یگتا مجرول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر سلا ہوا ما موصولہ کے لیے موصول سلا مل کر مجرور ہوئے منجار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سابطن سگا اسم میں فائل مقدر کے ثابطن سیغ میں فعال مقدر اپنی ضمیر فعال اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت ہوا علم موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر مفول بھی ہوئی ہو فیل فعل کے لیے لا یا تعلم ہو اللہ یوسیبہ بھی ہی آر و لا نافیہ يتعلم تالم و فعل ہو ضمیر فعال ہو ضمیر مفول بح اللہ حرف استثنا لو لام کئی یوسیبہ فیل مجہول ضمیر نائ فائل بھی باجار ہو ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یوسیبہ فیل کے ہارزن موصوف من الدنیا ظرف مستقر صفت موصوف صفت مل کر مفول بھی ہوئے یوسیبہ فیل کے فیل اپنی ضمیر نائب فائل اپنی ضمیر فائل یو سیبہ فیل مجہول نہیں ہے بلکہ یو سیبہ فیل معلوم ہے تو فیل اپنی ضمیر فائل متعلق اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلی یا ہو کر بتاویل مستر کے مجرور نام کئی کے بعد ان مضدری مقدر ہوتا ہے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لا تعلم فعل کے لایت علم فعل اپنی ضمیر فعال اور مفول بیہی سے مل کر مفول بحی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا تالہ کی ہوا ضمیر ضلحال کے لیے تو زلحال اپنے حال سے مل کر فائل ہوا تالہ فعل کے لیے تعلم فعل اپنی ضمیر فاعل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر شرط لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ لم یجد لم جازمہ یجد فعل ضمیر ہوا فاعل عرف مضاف الجنت مضافل مزاح مضاف مضافل مل کر مفول بھی یوم القیامہ یوم مزاف القیامت مزافی مزاف مزاف مزاف اور مفول فی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطیہ ظاہر دیکھنے میں شاید آپ کو تھوڑی سی مشکل لگے لیکن بہت آسان ترکیب ہے کوئی مشکل نہیں ہے حدیث نمبر دو سو تیس من منع ارافن عن شيء لم یقبل لہو سولاۃ لطن رسول اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا حضرت حفصر علی اللہ عنہ فرماتی ہیں من عطا ارر فن کہتے ہیں پہچاننے والا اررف کے رغبی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو معنی ہے پہچاننے والا لیکن عراف کہتے ہیں کاہن اور نجومی دونوں کو کہتے ہیں کاہن اور نجومی کو عراف کہتے ہیں فص ال چاہیے کون ہے کاہن کیا ہے نجومی کیا ہے کاہن وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس کچھ جناد ہوں اور وہ اسے جھوٹی ووٹی خبریں لا کر دیتے ہوں کچھ وہ ان کی سن کر کچھ اپنی طرف سے ڈال کر لوگوں کو بتاتا ہو اور لوگ اس کی باتوں پر یقین کر لیتے ہوں کل کو اگر ان میں سے کوئی بات سچی بھی ہو جائے تو لوگ اسی پر یقین کر لیتے ہیں اب صورتحال یہ ہوتی ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت نہیں ہوئی تھی اس وقت تک تو شیاطین آسمان آسمان دنیا کی حد تک چلے جاتے تھے تہ بت ہو کر اور وہاں جو عالم میں بالا میں جو باتیں ہوتی تھیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو جو حکام صادر فرماتے تھے تو وہ فرشتے پل بھر کے لیے یعنی ان پر ایسی ہیپت تاری ہو جاتی تھی گوئے کہ وہ مدہوش ہو جاتے تھے پھر جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو پھر اللہ تبارک بط... پھر دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک وطح نے کیا ارشاد فرمایا پھر وہ فرشتے جب آپس میں بتا بط... رہے ہوتے تو اسی میں کچھ ٹوٹی پھوٹی بات جنات بھی سن لیتے تھے کچھ ٹوٹی پھوٹی بات پھر کچھ وہ اپنی طرف سے اضافہ کر کے دنیا کے آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے اور کاہن پھر کچھ اپنی طرف سے ملا کر بھی لوگوں کو بتلاتے تھے تو کہیں نہ کہیں بات تھوڑی سی سچ بھی ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے لوگ اس پر یقین کر لیتے تھے آپ علیہ السلاۃ والسلام کی بحثت کے بعد شیاتی کو مارا جانے لگا فتبا شہاب و ثاقب آپ سورہ صفات میں پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کہ اب جب یہ شیاتی اسمان کی طرف جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں بات کو سننے کی تو ان کو شہاب ثاقب یعنی جو تارے ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے اور اب تک یہ صورتحال جاری ہے ان کے ساتھ کہ جب بھی یہ کوشش کرتے ہیں اوپر جانے کی تو ان کو مار پڑتی ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ان کے اگر ان کے پاس آ بھی جائے یہ دنیا میں آ کر کاہنوں کو بتاتے ہیں اس شخص کو کاہن کہتے ہیں جو جنات کی ٹوٹی پھوٹی کر پھر کچھ اپنی طرف سے من گڑت اضافے کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا یہ شخص کہلاتا ہے کاہن اس کے مقابلے میں اسی طرح کا ایک دوسرا شخص ہے جس کو کہتے ہیں نجومی نجومی یعنی ستاروں کا حال جاننے والا جو ستاروں کی گردش کو دیکھ کر اور اس طرح کے احوال کو دیکھ کر اس طریقے سے لوگوں کو حال بتاتے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ کیا کیا ہونا ہے جس طرح کہ آج کل چوک چوراہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ کیا ہیں کہاں ہیں اور نجومی میں کہلاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے احوال بتاؤ وہ ان کے احوال بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہونا ہے تمہاری تقدیر ایسی ویسی ہے اور پھر اسی کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری تقدیر اچھی نہیں ہے میں تمہاری تقدیر اچھی کر دوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ضرور کیجیے اتنے مزید رقم وہ لے گا اور جب اس کی جو تقدیر اچھی کر کے دیتا ہے الامان والحفیظ نہ جانے لوگوں کی عقل کہاں کھو جاتی ہے کیوں وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ہیں ارے اللہ کے بندو اگر اس کے پاس اتنا اختیار ہوتا یا وہ اتنے اس کا مالک ہوتا تو وہ چوک میں بیٹھا ہوتا چوراہے میں بیٹھا ہوتا سڑک پر بیٹھ کر لوگوں کی محنتیں کر رہا ہوتا تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کاہن یا مجنوں کے پاس آیا اور ان کی بات کی تصدیق کی تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی قبول نہیں ہوگی کا مطلب اس کو چالیس دن تک آئندہ چالیس دنوں تک اس کو اس کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا البتہ جہاں تک بات ہے فرضیت کی تو فرض ضرور ساقت ہو جائے گا لیکن اس کو اس پر ثواب نہیں ملے گا یہ اس کی نبوست کی بنیاد پر ہاں اگر کوئی شخص کسی نج... چلتے دور میں کسی نجومی یا کاہن کے پاس جاتا ہے اس کا مزاج اڑانے کے لیے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ ناجائز نہیں ہوگا لیکن جو یقین کر کے اس کو سچا مان کر اس کی بات کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس کو اگر سچا مانے گا اس کے تصدیق کرے گا تو اس کے لئے یہ بعید ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من اطاع رافن جو آیا کسی نجومی کے پاس فسألہ عن شئین پس پوچھا اس سے یا سوال کیا اس سے کسی چیز کے بارے میں تو لم یقبل لہو صلات اربعین لیلتا لم یقبل لہو صلات اربعین چالیس راتوں تک 40۔ راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی جی ہاں تو میں بتا چکا ہوں کہ کیا مطلب ہے چالیس دنوں تک نماز قبول نہیں کی جائے گی فرض تو ضرور ساقت ہو جائے گا لیکن اس کو اس پر ثواب نہیں ملے گا اس نحوص کی بنیاد پر لہذا کسی بھی ایسے شخص کے پاس جانا اس کی باتوں پر یقین کرنا آئندہ زمانے کے احوال کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح کی باتیں بتاتا ہو یہ یقین کرتی ہو کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے البتہ کوئی آدمی اپنے آثار سے یا کوئی ایسے علامات سے اس کو کچھ بتاتا ہے اندر زمانے کے حوالے سے وہ کفر نہیں ہے البتہ جو غیب کے علم کا معترف ہو تو یہ کہتا ہو کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں اور تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہونا ہے پھر اگر یہ سننے والا اس کی بات کو سن کر اس کی تصدیق کر لیتا ہے تو اس شخص کے لیے حکم ہے رسول اللہ جو کے ترکیب متیاف و فائل اور روفن و مفول بھی فیل اپنے فعل اور مفول بحی سے مل کر جملہ پھیلی خبریہ ہو کر ماتوف عالیہ فس الفا فا آتفا سیل ہوا ضمیر فعال و ضمیر مفول بحی انجار شعین مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئی س الفیل کے سلفیل اپنی ضمیر ہو فعل مفول بحی اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلی خبریہ ہو کر ماتوف ماتوف عالیہ اپنے معتوف سے مل کر جملہ معتوفہ ہو کر شرک لم یو قبل لہو سلاۃ لئی لطن لم جاجمہ یو قبل لہو لام چار مجرور, مجرور مل کر متعلق کے, تمیز تمیز کے لیے مزاف مذافل نائب فائل لم یو فعل مجھول کے لم اقبل فعل مجہول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزاں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شدید ارب این میز ہے مذاکر ہیں صلاعوں کے لیے اور صلاع مزاق اپنے مذاکرے سے مل کر نائب فائل ہے لم اقبال فعل مجہول کے لیے جی حدیث نمبر دو سو منعَذا من قم باللهه فَ zu وmansa aلَ باللهه فatu وdda ku فajigu waman sana إ ku maaruuf faqa fi u فam تجد ف تجد matka fi uu fa فولهُ حtar أن qدka famunهُ حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس, اس حدیث کے چند حصے ہیں پناہ مانگنا فوز وانا ہے پناہ دے دینا استعاذہ سین طلب کے لیے آتا ہے تو من استحاظمین منکم بلّہ جو تم اسے پناہ مانگے اللہ کے واسطے تو فعیزو تم اسے پناہ دے دو ومن صان بالله اور جو تم سے سوال کرے اللہ کے واسطے ف تو تم اسے دے دو من دعاکم اور جو تمہیں بلائے ف عجیب تم اس کی دعوت کو قبول کرو وہ من سنا کو معروف کرنا عمل کرنا من سنا ہے اللہی کو معروف جو تمہارے ساتھ بلائی کرے معروفاً نیکی تو تم اس کو بدلہ دے دو کاف آئے کافی بدلہ دینا کہتے ہیں اردو میں بھی کہ یہ مقافات عمل ہے تو یہ مقافات ہے فقا او تم اس کو بدلا دے دو علم تجید کا فی او ہو پس اگر تم نہ پاؤ ایسی چیز کے جس کے ذریعے سے تم بدلہ دے سکو اس بلائی کا تو فد ہو تو اس بلائی کرنے والے شخص کے لیے دعا مانگو رو ان قد کا فخم اس وقت تک دعا مانگتے رہو یہاں تک کہ تم تمہیں یہ خیال ہو یا تم یہ سمجھو کہ ان قد کا تم ہو کہ تم اس کا بدلہ چکا چکے اس وقت تک دعا کرتے رہو اس کی جس شخص نے بڑھائی کی ہے یہاں تک کہ آپ کو یہ گمان ہو جائے کہ تم نے اب اس کا بدلہ چکا لیا اس وقت تک دعا کرتے رہو جی نا منی زمین تم بلّا کا جو تم سے پناہ مانگے اللہ کے نام کی تم اسے پناہ دے دو کسی بھی حوالے سے اللہ کا واسطہ دے کر کوئی تم سے پناہ مانگتا ہے ٹھکانا چاہتا ہے یا کوئی اس سے جرم ہو چکا ہے وہ پناہ مانگنا چاہتا ہے تو تم اسے پناہ دے دو جو اللہ کے نام پر تم سے سوال کرے اسے دے دو بس اس نے سوال کیا ہے تم دے دو جیسا کیسا بھی ہے اس کی ہیل و حجت کرنا اس کو ذلیل کرنا اس کو رسوا کرنا اس کے سامنے فضول قسم کی اس وقت تقریر جھاڑنا اگر آپ نے کوئی تعاون کرنا ہے تو آپ تعاون کیجئے نہیں تو ایک اچھا جواب دے کر چل دیجئے یاد رکھا جائے ہمارے معاشرے میں یہ ایک برائی ہے کہ مانگنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں مختلف چوک چراہوں میں راستوں میں کہیں پر بھی اب یہ ایک مستقل پیشہ بن چکا ہے اب آپ مستحق اور غیر مستحق کی تمیز بھی نہیں کر سکتے تو اس حدیث کی روح سے خلاصے کے طور پر یہی بات سمجھ لیجئے وقت کی قلت کی بنیاد پر جس شخص نے بھی آپ سے سوال کیا ہے اللہ کے نام پہ آپ اس کے ساتھ جتنا تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجئے آپ اپنی نیت کو درست رکھیے سامنے والا کسے باشد کوئی بھی ہے کو چکری ہے فراڈی ہے کوئی بھی ہے وہ مستحق نہیں ہے آپ اپنے سختی کی نیت کریں آپ نے تو اللہ سے اجر لینا ہے اس سے کیا واسطہ ہے آپ کا بعض دفعہ لوگ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور بدزبانی پر پہ کراتے ہیں غلط بات ہے انتہائی نامناسب طریقہ ہے اگر آپ نے کوئی تعاون کرنا ہے تو کر لیجئے اگر آپ تعمن نہیں کر سکتے تو فضول میں اسے ضریل نہ کریں نہ جانے کہ وہ مستحق ہو کیا معلوم کہ وہ مستحق ہو اس لیے اگر تعاون کرنا ہے تو کر لیجیے نہیں تعاون کرنا تو کم از کم شریر رسوا کسی کو نہ کیا جائے تو جو اللہ کے نام پر سوال کرے اسے دے دو جو کسی کو دعوت دے اس کی دعوت قبول کر جو بھی دعوت دے کھانے کی دعوت ہے کسی اور حوالے سے ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے جبکہ کوئی شرع یوزر نہ ہو جبکہ کوئی کوئی شرعزر ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ماشاءاللہ اللہ ولیمے کی دعوت ہے جو کہ سنت ہے باقاعدہ ضرور شرکت کرنی چاہیے اس میں تعیدات ہیں ولیمے کی لیکن وہاں پر اگر غیر شرعی کام ہو رہے ہیں ناجائز امور کا ارتقاب ہو رہا ہے تو پھر نہ جانا ضروری ہے نہ جانا ضروری ہے کہ نہ جایا جائے, جائے اسی محفل میں جانا ناجائز اور حرام ہے جی ہاں امن سانا کو معروف اگر تم سے کوئی بڑھائی کرے تو تم اس کا بدلہ دے دو نیکی کا بدلہ اچھائی سے دے دو اگر تمہارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کا بدلا دے سکو اس نے کوئی آپ کو ہدیہ دیا ہے آپ اس کو اس طرح کا ہدیہ نہیں کر سکتے کوئی چیز یا کوئی بھی ایسی بات ہے کہ کسی نے آپ پر کوئی ایسا احسان کیا کہ آپ اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرما رہے ہیں کہ تو تم اس کے لیے دعا کر دیا کرو اس حد تک دعا کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں خود یہ سمجھ آ جائے اور تم بھی خود سمجھ لو کہ ہاں اب میں اس کے احسان اور اس کی نیکی کا بدلہ چکا چکا تو جی ہاں نیکی کرنے والوں کے ساتھ کبھی برائی نہیں کرنی چاہیے کم از کم نیکی کرنے والے شخص کے ساتھ ایک. کر دینے چاہیے اگر نیکی نہ بھی کر سکے تو کم از کم برا ہی نہ کریں جی دیکھیے بڑی آسان ترکیب ہے ماتو ماتو پلے چلیں گے منچ کر دیا استاذ ہوا زمین فائل من جار کم زمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق مطلب کے استاذ بل مجرور جار مجرور مل کر متعلق مطلب کے استاذ استاذ اپنی ضمیر فائل اور دونوں متعلق سے ہو کر جملہ پھیلیا فعل شرط اور مفول بی سے مل کر جملہ پھیلے ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلی خبری شرطی ہو کر ماں تو فالے اور بالکل اسی طرح کی ترکیب ہے کوئی مشکل نہیں ہے ماتو فول واہر کی بھی آسان ہے ماتو فانی واہر فاطفہ من ثنا کم معروف کی ترکیب میں کی دیتا ہوں ا صنا فعل کے معروفن مفول بھی فعل اپنے فاعل و مفعول بی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فاعضہ کافی فیل واو ضمیر فاعل یا مفول بھی فعل فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزاء شرط اور جزاء مل کر جملہ فیلیا خبری شرطیہ ہو کر ماتو فائسو ماتو کا علم تجدو میں فا عاطف ان لم تجیدو فیل فعل میں فائل ماموصولہ تو کافی اون فیل و فائل او ضمیر مفول بہی فیل فائل مفول بہ مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر سلا ماما صولہ کے لیے موصول صلا مل کر مفول بہی فیل کے لیے فیل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر شرط فد او فائل لام جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فیل کے حتا جار تر وهو زمير فاعل فعل تروا فعل وهو زمير فاعل أن قد كافأتمو أن مخفف من المثقلة أصل من عبارة هي حتى تروا أنكم قد كافأتمو أن مخفف من المثقلة کم سمیر اس کا اسم انکم اصل کیا ہے ان اس کا اسم کافعتمو، کافعتمو فاعل و مفعول بی اپنے فائل اور مفول بھی سے کا جملہ خیریہ خبریہ ہو کر خبر انا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویلی مفرد کے مفول بھی ترافیل کے لیے تراؤ اپنے ضمیر فعال اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بطاویل مستر کے مجرور حتٰ جار کے لیے کیونکہ حطیٰ کے بعد عام مقدر ہوتا ہے جار مجلور مل کر متعلق ہوئی عدو و کے عدو و فیل اپنی ضمیر فعل دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شکیہ ہو کر ماتوف راویہ معطوف ماتو علیہ اپنے چاروں سے مل کر جمع فعلی جمع فعلی شرطیہ ہوا جی ترکیب سمجھ میں آئی ہے یہ بھائی منستا اعظم کم بل فائز و جزا معطوف علیہ فاطف ہے علم تجیزو ماتو کا فی او ہو فو لہو حتہ تر قد کا فتم ہو ماتو فراب ہے ماتو فالے چاروں من کر جملہ فہریا خبریف حدیث حضرت خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ مطلب مانا, مانا طاقت رکھنا فب لسانی زبان سے اللہ فب قلبی بس اگر کسی بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل سے برا جانے ز کاعف ایمان اور یہ سب سے کم تر درج ہے مرآع ان کم جو دیکھے تم میں سے کوئی برائی فل وغیرہ پس چاہیے کہ بدل دے اس کو اپنے ہاتھ کے ذریعے فعلم یستت پس اگر اس کی طاقت نہ رکھے فب تو پس اپنی زبان کے ذریعے سے فعلم یستط پس اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے فبِقلبی اپنے دل کے ذریعے وزال کا اضافمان اور یہ ایمان سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے وزالی کا اضعف اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے جو کوئی برا فیض دیکھے کسی کو کرتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک اگر طاقت ہے اس میں پاور ہے اتنی اپنا کوئی متعلق متعلقین میں سے ہے یا کچھ ہے اس برائی کو ہاتھ کے ذریعے سے روک سکتا ہے اس کا قبضہ ہے اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے تو وہ ہاتھ سے روکے لیکن اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکے بیان سے روکے آواز لگائے پکار کرے چلائے لوگوں کو بتائے کہ یہ برائی ہو رہی ہے اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے لب کشائی کی تو میرے خلاف ایکشن ہوگا اب کیا ہے کہ کم از کم ایمان کا سب سے کم تردنزہ یہ ہے کہ اس برائی کو دل سے برا جانے جی ہاں من رام کمن کرن جو دیکھے تم میں سے کسی برائی کو پلیو میرو بھی پس چاہیے کہ بدل اس کو اپنے ہاتھ کے ذریعے دل کے ذریعے سے وزار ای کا ضعف المان اور سب سے کم تر درجہ ہے ترکیب من یا من جار تم ضمیر مضلو جار مضلو مل کر متعلق ہوئے رعا فیل کہ منکرا مفول بی فیل اپنی ضمیر فاعل مفول بی اور متعلق سے مل کر جملہ فیل یا خبری ہو کر شد فل یغیر واجزائیہ لام عمر یغیر فیل وزمیر فاعل ہو ضمیر مفول بی فیل اپنی ضمیر فاعل و مفول بی سمیر کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر جزا بلکہ فل یغیر ہو وہ زمیر مفول بہی باجار مذاق و زمیر مضافرے مذاق مضافر مل کر مجرور باجار بھی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یغیر فیل یہ تو یغیر فیل اپنی زمیر فعال مفول بہی اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبری جملہ پھیلیا انشائیہ ہو کر جزائے اول جملہ پھیلیا انشائیہ ہو کر جزائے اول پہلی جزا فا جزائ فا جزائ سمجھ لیجیے گا ایک جزائے اول یہ ہے پھر یہ فا جزائیہ ہے علم یست فبل ثانی یہ پورا جملہ شرط اور جزا مل کر پھر جزائے ثانی ہے اسی طریقے سے پھر آگے نمبر تین علم یست فب قلب میں فاج ضائع فا ہے اور علم یستح فقل ہی وزال کا ضعف المان یہ مکمل جملہ شرط اور جزا مل کر فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر شرط فبلسانی فا جزائ باجار مزاق لے مزاق مزاق لے مل کر مجرور جار مجرور لسان ملکر متعلق ہوئے فعل مقدر لیغیر تو یہاں پر بھی فی المقدرسانی یاد رکھا جائے اس کو یہاں پر بھی فعل مقدر ہوگا لم الحمیست فلیغیر فا کے بعد فعل مقدر لیغیر اسی طرح آگے بھی لم المیست فلیغیر قلبی جی ہاں تو جار مجرور مل کر متعلق بھی لیغیر فعل محضوف کے لیغیر فعل اپنی زمین ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ کے لیے انشاء ہو کر جزاک شرط اور جزا مل کر جملہ فیری خبریہ شرطیہ ہو کر جزائے ثانی ماہ قبل کے لیے خبریہ ہو کر شرط فاجز باجار قلب مضاف وزافل مزاف مزافل مل کر مجرور جار مضہ مل کر متعلق و فاعل اور جزا مل کر جملہ پھیلے خبریہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عاطف ذالک اضعف اضاف ذالک اسم کا شارہ مبتدا اضاف المزاح المان مضافل مزاح مضافلے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ سنیے خبریہ ہو کر معطوف معطوف والے اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ معطوفہ ہو کر جزائیں پھر ماقبل شرط من رامن کو من کر شرط اور تینوں شرط اپنی تینوں جزاؤں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ حدیث نمبر دو سو تین تیس من اخذ اموال الناس یریدو اداعہا الله عنہ ومن اخذ یریدو اطلافہا اطلافہ اللہ علیہ بڑی اسان حدیث ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ اموال الناس جس نے لیا لوگوں کے مالوں کو یریدو اداعہا اس حال میں کہ اس کی ادائیگی کا ارادہ تھا کسی نے کسی سے قرض بھی اور اس کی نیت یہ تھی کہ جیسے ہی میرے پاس آئیں گے میں واپس قرض لوٹا دوں گا تو عد اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اسفاب پیدا فرما دیتے ہیں اس کے لیے واپسی کے اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں اگر پھر بھی کوئی کمی اور کوتا ہو گئی تو کل قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس صاحب کو اس قرض خواہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کر دیں گے خوش کر دے گے لیکن امن احض اطلاف يطلف اطلاف اطلاف مانا ہوتے ہیں ضائع کرنے کے امن احضا اور جس نے لیا کسی کے مال کو یہ رید اطلاف آ اور وہ چاہتا تھا اس کو ضائع کرنا اس کو ضائع کرنا چاہتا تھا اطلاف اللہ علیہ اللہ تعالی اس پر اس کو کیا کر دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں ہلاک کر دیتے ہیں کیا مطلب حزیض کا بتا چکا کہ اگر کسی نے کسی کا قرض لیا اس کی نیت یہ تھی کہ میں یہ واپس کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں اور اس کو اس پر قادر بنا دیتے ہیں کہ وہ قرض واپس کر دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو قرض لیتے ہی اس کی نیت یہ ہو کہ میں واپس نہیں کروں گا تو اس کی اس بری نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب ہی پیدا نہیں فرماتے کہ وہ واپس کر سکے اس کے لیے ملب مصرت نہیں ہوتی اور کل قیامت کے دن بھی اس کے لیے یہ وبال جان بنے اللہ تبارک سب کی حفاظت فرمائے بہت لوگوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے ایک تو یہ دو باتیں ہمیشہ سے یاد رکھیے گا دو ذمہ داریاں ہر ایک شخص کی بنتی ہیں سب سے پہلی یہ کہ بلا انتہائی ضرورت کے بغیر انتہائی ضرورت کے اور شدید ضرورت کے بنا کسی سے قرض نہ لیا جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے لیکن اگر قرض کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو آپ اس حد تک لیں جتنی آپ کی ضرورت شدید ہے اور پھر کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہے وہ آپ ادا کریں یہ تو آپ کے اپنے ذاتی معاملات ہوگی تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی قرض لیتا ہے تو آپ اس شخص کو جو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے ضرور قرض دیجیے ضرور دیجیے آپ اس کو جبکہ اللہ تبارک وادر نے آپ کو تو دی ہے پھر یہ کہ اس کو دیکھیں اگر وہ تندرست ہیں تو اس کے فضائل آپ پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں اگر آپ اسے بالکل معاف کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور اگر آپ اس کے تھوڑی اور مہلت دے دیتے ہیں تو بھی اس میں آپ کے لیے کیا ہے نہیں کیا ہے اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس کو تھوڑی مہلت دیں یا بالکل اب معاف کر دیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تندست ہے لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والے نے ہم سے قرض لیا ہے اور وہ عیاشیاں کر رہا ہے اس کے پاس بڑی رقم موجود ہے تو ایسے شخص سے مطالبہ کرنا جائز ہے اپنے حق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے ادا کر دیتے ہیں من احدہ اطلاف اہا جس نے لوگوں کے مال کو لیا اور وہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ان کے ضائع کرنے کا ان کے ہلاک کرنے کا اطلاف اللہ, اللہ تبارک قطر اس پر ہلاک فرما دیتے ہیں من چھتی احادافرفل مزاح مزافل مل کر مفول کے لیے فیل اپنی ضمیر فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ ہو کر حال ہوئے هو زمیر ضلحال کے لیے حال زنحان اپنے حال سے مل کر فائل ہوا خدا فیل کے لیے فیل اپنی زمین فائل اور مفول بھی سمجھ کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر شد اد المان ہو ادا فیل اللہ فائل بن مجرور مل کر متعلق ہوئے ادا فیل کے اپنے فائر مطالب سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطیہ ہو کر علی حرف اطلاف علی ماتو ماتوف حرف واؤفا من اخلا اتوف ماتوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ انشائیہ معطوفہ تو اس کی بھی یہی ترکیب ہے احاطہ فیل ہوا زمین جلحال یہ رید جملہ حال حال ظلحال مل کر خبری شکیا ہو کر ماتوف ماتوف علیہ تو شرط و خبری شرطیہ ہو کر معتوم معتوم اپنے خبری شکیہ ماتوفا الحمد للہ رب اللہ کے بارے ہم سب سے